Alhamdulillah <laughs> <laughs> كافر وصل على وَعَلَى لِلْكُمْ كَافِرَاتِ وَمِنْكُمْ مَقْعِنَاتِ وَسْقَلَاتُ وَسْقَلَا عَلَىٰ حَبِبِهِ وَعَلَىٰ لَيْهِ بعد من آیا لَطَسَ بَيْنَا سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ اللَّهُ تَعَالَى مَوْلَى وَقَرَأَ رَسُولُهُمُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْمُتَمِّمُ السلام الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِي پلا سلام تی یا نعرہ ن تقبر نارت نعرہ خلافت عظمت اسلام عظمت قرآن حضور خواجہ خاجگان خان خواجہ محمد شفیل کشتی لجپال حضرت خواجہ غلام خاجہ محبوب محمد آجی'm آجی'm <سارس> <wounds> شادی مبارک خان بلا ملتان دل بلا اج دبارک دلسان اسا سمان ہے مالا مجبور دین اپنے ہر اس وقت قرآن کون کون سے لوگوں کے خلاف بولتا ہے قرآن آنے ہم؟ ہم؟ ہم؟ آم؟ آم؟ آم؟ آم؟ آم؟ کون کون, کون سے لوگوں کے خلاف نہ بولتا ہے مولو کی ضرورت کل پیش آئی لائی ویشائی بابا کو زرائے نارائے پورے یقینا یقین oui ایک کلام ہے کہ جاب سارا سارا جن کتاب کتاباں پاکستان چھپ سکتی نا نا مل پاس اور اس گلبوت میرے کو ایک قانون بنیاد قانون قانون. جو بھی قانون ہے شردا کتنے حق کی مخالفت روز ابل حل ظاہر ہوا کہ میاں وہ کتاب پاکستان چھاپنا من کتاب باہر کے ملکوں جی کتاب سارا کے خلاف ہوں لکھی وہ اپنے لفظوں کہ سر انگیز مباد ایسا مواد جس نیلے سوچا در پر در در پر در پر تو تیزامی تیزامی تیزامی در پردہ خفیہ طور خدا پاک نو شرنجیز آخر رسول پاک نو شرنجیز قرآن شرنجیز آخر ہے قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن پہلے پارے شروع کر بلکہ پہلی سورت ہاتھوں شروع کر ایک مواد قرآن دے نام لے کے تمام قرآن جا قرآن جی خدا پاپا کرام کو منجو حدیس لسارا خلاف دو... بولن کتاب سارے نام لے کلام وضاحت سب مجرم شرچنے دسے یہ اتار سر روئے انہیں سارے فکنے پائے پاک رسول دنیا تو اللہ محمد رسول اللہ خود رسول خود شریف پڑھنے کیمت کلما پڑھدے پہ شان پاک رسول پڑھ دیں نہیں مسال پر مضوری مثال فرمائے على یہود نسارت لانت ہوگئے انہوں اپنے نبیا دیا قبروں سجدہ گا پڑایا اپنے نبیاں عجیب گل ہے پاکستان کی ابتدا تو پاکستان کا مطلب کیا لا گا اور انتہا ہاں یہ ہاں ہے ہاں ہاں ہاں جو درمیان میں کچھ میں کھولنا نہیں چاہتا آخری انتہائی کا مذہب کے خلاف بولو تین کے خلاف بولو کسی سے مذہب کے خلاف بولو بھائی دو سو پچانوے لگتی ہے دو سو پچانوے یہ لگتی ہے موضوع کویدا نشہ لا رہا بیچارے پورے مسلمان خبر سے ہو جائے کہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کی توہین دل کوئی خدای شرنگے رسول مدرسے رکھے بارو کتاب آؤں گا نہ کل جاؤ کسٹم والے آخر جاؤ کو مفتی صاحب دیکھ کے میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب میں کوئی شرنگی مواد نہیں ہے تو پھر وہ کتاب آپ کسٹم والوں سے لے سکتے ہیں ورنہ کسٹم ضبط کر کے اس کو جلانا جو میںہ رہا یہ چور کتے رل گل گل گئے میں مدرسہ کہہ دسا پٹرول پم بے ظلموں کو اس سے خدا کتنی ویٹ اور حکومت میں اللہ اعلیٰ دانش کمار موجود نے وہ بہ جان اسے ہی موضوع کلام کر لیں سابت کرنا چاہیے سان خدا نے صرف بخش کہ سارے سامنے وہ جس گل سے مرالہ کر رہا ہونا اس گلو کٹا رہے رسول پا گالا نے قرآن گالا نے اسلام گالا نے مسلمان دنیا کے اندر سب تو واٹا مجرم سے پاپی لکھ نبیاں گزرن سے پاپی کرنے یار زمین ایمان مر گوڑا جا سمجھایا دل گل کی تصدیق ضرور کرے گا کہ مدرسے لاہور جس مفتی نے لکھ کے لکھتا ہے میں کتاب کی فہرست پڑھیے مواد حق میرے کو مزید گلان اس طریقہ میں کھولا گا صرف تبردار تو میرے دوست نہیں سب کو بے اور آنے حکیم ابتدا قرآن پاک اتریا کیوں یہ خود پرانے پاپ تو پوچھا پرانے کتاب <SUSETTO> الْآيَاتِ سَبِيلُ الْمُجرِمِينَ سبحان اللہ پاک فرم اصے پیچھے کھول کھول کے گلا دس رہے ہیں نا گول مول کر کے نہیں دس بولو بولو مرو یہ وقت سبین گ المجرمین تاکہ مجرم میں اس واسطے اتارا قرآن سکولیا کام نے سکول کا کام نے مجرموں سے پردے پانے مجرموں چھپا شریفا نو ننگا کر کے بدن کرنا لیا کام ہے میرے ربان سے رسورت ہی کام ہے تاکہ سب کر کے کھولیا اور قرآن شان قرآن پیغام قرآن آل العلماء مفتی محمد حضر احمد سبحان اللہ زندہ بہت منافک منافک تاکہ چھپ مجرما چھپا یہ منافع مجرما نو کھولنا انو اللہ رسول ہک پہ دی تعلیم مجرم بنا کے مجرم کے چرتے پاؤنا لانسی بنا کے لانچا نو اور خدا دی تعلیم مجرمان ننگا کر کے ان نہ رہے تاکہ ہر ہر سبق مل جائے سمجھ نہیں آئی اللہ قرآن خود دس ہے وہ کد نہیں دسیا مجرما راہ کھولنا بولو تو سی مجرم جرم گزریا ہوتےج سے کھولنا یہاں گلے چکا پترا پورا قرآن جنہیں یزید نام تو قرآن کو صرف اس کو فجور جرائم کرنے لکا طبقے کا ذکر وقرا لانت لاہے لانتیاں کھولیا کھول کے صاف کر کے مجرم صاف پاک سابت کر کے بغل رکھنا پچھلے اس خیال طرف رکھنا فرمایا جی پیچھے مر گئے نیتیں بیان کرو اپنے برائیاں بیان کرو اچھے لگتا ہے جی اپنے دور دے بارے جگہ چنگا ذکر کرو پام جی مرضی ہوا راہ تے قرآن اتاریا بولو تو اور اللہ کرم راہ مجرم جن مرضی کنجر پردے بیا ہوا اصان نگا گر کر ہوں میرے دوست پورے قرآن بچوں سے میں نہیں بیان کر سکتا بہت لمبا موجود سارے پرانے چ یہود، خدا لیکن چند آیا تو گا خدا سورت بقرہ تو ہی سورت شروع کر لَا لانت پیوں مفتی پیوں نہ پیرا سے لانت پیوں کانگ جنہوں نے خدا رسول مجرم پاپیزر کیا اور کہہ کے بیٹھے نے اطمینان تو سان کسی کی کو شوق ہے دیکھو اللہ <متحدث> پاک نے پہلی سورت تو ہی کام شروع بولو تو اپنے خدا نہ ہو یا میں سورا کی گل نہیں کر مسلمان بندے دی گل کر بندہ خود, خود فیصلہ کرے گا مان، مان، بان، بان، بان، بان. کہ خدا رسول اسلام ان یا سور میں موضوع بیٹھا بکرو کرام نہ لیا ہوا ہوئے انہوں لانتی ہو فرمایا ہوئے نام نام نے نے بغیر کو رسول صورت تو ہی شروع ہو جاتا منافق پچھوں لانٹی کھڑے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں لیکن اسے پڑھی بھی آ رہا قرآن میں اللہ نے پاک قرآن صاف نام نہیں لیا محمد کریم کی زبان نے فرما دن لیکن آپ جناب نو لے جتے صاف نام میرا وقت روسد یہ ہوئی توجہ ہے کہ چند آیا لکھا بس ایف ورکے پرتا گیا شاہ صاحب سلیم شاہ صاحب لکھوا گیا نمبر اے سورت داز داز داز داز قرآن سورت آیت نمبر لکھے نے سورت جی اللہ جو ہے سنوارو خوشی تم رقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجدا من السماع بما كانوا يفتقون سلسلہ جنا لکھن تو شروع ہو رہا ہے وہ لفظ ہی آپ ہی آخ گے بول دوں گے یا اسرائیل او بنی بنی اسرائیل ہے نسارا نسارا بنی اسرائیل اسرائیل اسرائیل یہ بولو در مدرائی مدرائی بلدرائی بلدرائی بلدرائی خدا ضرور شروع فرما لفظ ہے رہے ہے توجہ ہے بدل سا لفظ دتا سر تصا ای پڑھنا کو اللہ نے فرمایاخل ہونا پڑنا یہ مطلب ہوں اللہ ساف کر شرارت شعرت رب مزاق کیا انتہ سخال اللہ فرماندہ پھر ویخ لو دوسر بدلیا ایسا کو آزاد سچی دال سور بکرا پہلے ہی مقام تو شروع ہے تو سورہ کا نام کیا ل اس کو جرم بھی دست رہا ہے اس کو عذاب بھی دس رہا ہے بڑا ہی سور نسل کا ہونا جاپ دہما بھی پڑے آ کے یہ بہت بڑی شرگی ہے یہ تو کسی قوم کے خلاف بولنا اچھا کام نہیں اخلاقیات کے خلاف ہے نا مرادو بولو چلو بے بے بے خدا بھائی حرام دی دی عجیب مجھا چیز ہے سمجھ آ رہی ہے بے شک جی شاہ توجہ ہے کہ نہیں سر بتا لیں ہندوستان وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا جذكرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عسوا وكانوا يعتدون نار سال عترآن شان قرآن پیغام قرآن جو ہے لبا گھر یہودیاں ذلت خواری ناداری اللہ اللہ کے آیاسان اللہ د کتاب نبیان قتل حقیقت کو بیان کرنا مقصد ہے نبیا کا قتل ہمیشہ نہ چلا ف ماریا نہارے ایم دسیت بکر کوئی مفتی بیٹھا ہوئے جر اٹھنا نہ پو مجبور ہو جائے گا بھی یہ سامنے نہ ہی بوا بہتر ہوں پوچھ ہوئے لانسی اللہ دس رہا گزب لانت خدا دوسرا نبیا نو نہ قتل کرتے سن پنجرو خدا سے جرم خوف لانتا نما رہے چار خلیفیا پڑھا ہے کرار نے پڑھا ہے پڑیا ہے لانا کہ میں حسن حسین ہوں یا مولا علی کا سات جن پڑے جنہوں حسن حسین نے پڑھا ہے نام لینا دے نسل میں قرآن سنانا قرآن چھپانا حسین پنجابے ہاں بوٹھا تو مسرا دی پوری دنیا نوں اللہ رسول بن گیا حسین بن گیا ਵੇ ਆ ਪੋਤਰਾ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸ਼ਾਇਨ ਪਰ ਫੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਅੱਜ ਨਾਰਾ ਤਕਸੀਰ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾਂ ਮਲੰਗਾ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਲੰਗ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਬਲੰਗ ਥੋੜੇ ਤੇ ਮਰੰਗਾ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਵੇਦ ہے لانت کردے سن سن بولو بولو مرو ہوا دستا پیا <tip> پوی اولاد سے لگی ہے ٹو جان لو ٹو ٹو ٹٹو ایک دوڑ مقابلے جنگا گھوڑا پٹھے لب کے لوگ نسٹ کا پتا ہوتا وہ گھوڑا جڑا یہ اوترا ہوگا انٹو یہ سورا فرنگی لوگی دلے نے رکھا ڈٹو نہیں آخلاد اگر آخو تو اکبال انہوں چاستہ اقبال تکبیر سارا اقبال فرنگی کہہ رہے ہیں فرنگی ایک کہہ رہے ہیں شریر کے حکم بلاو تو کر سک گلیا बोलती हाँ मेरा मन इकबाल जी ने मन लाइया बड़े फोटो लौना बड़े दिन मना कलंधर फरमा शरीकते سکوچی اخیر ساڈے گلام چوڈے پالتو کتے بھی کرتا ہے پیوال کی شریر کے کر نہیں حکم گلام کو کر نہیں سکتے شری دے ہیں جو ہر کوئی ہندو ہے حکومت شریف نہیں کر سکتے مولا اور حکومتے شریف نہیں ہوتا اگنہ تو کی کم رہنے اگنہ تو کی مارکتے دہنے کا جوہر انہ کی جہانت کے خواب آئے وہ خود سکی بھی اس کے لئے لہا آئے آئے اچھا درخوا دے نام والا محمد فضل ہمارا چشتی سے ہے رم کا نام اٹھا آیا ہے ایسا موٹا لایا ہے تین ایمان بچایا ہے لایا ہے محمد فضر ہمارا چا ہے چڑو چینو چنو چینو چنو چینو کا مکان ہو مرد بڑوخانہ خراب نہ ہو लेकिन लख लाल मैं थानू इना जरूर आखा मैं जिन्हू सुना चाहना कम अज कम मेरी कंज मगर जमा हो जाया करो जिसल मैं इशारा करे होकर उठे हो जाओ जो पूरी दुनिया मेरे अगे गोले ना सुते मेरा नस बढ़ा चश्ती तेरा है इशारा चश्ती तेरा है इशारा चश्ती तेरा है इशारा इसकी तेरे जान का बेशुमार तेरे जान का میں یقین کروپ چوپے سنوال جتنا مرضی ڈگری مسلمان ہندو ہے جتنا مرضی ڈگری کاروائی ہے نا صدر جو بلا بن جائے حکومت نہیں حکومت نہ بولو تے صحیح مروڑ حکومت شاید نہ مر رہے بردیا پادی مرد نام حکومت ہوں دے آڈر تلو شروع تھی تلوار اوپر والے کے پاس جاؤ تو وہ کہے گا وہ کہے گا اوپر والا تک پہنچ جائے گا عمران خان کو کہہ دیں گے بدھوا جاگ جا بیٹھا میں اد پیتان خان نے نام دکھتا ہوں اس واسطے میں مل مقبول کھڑو سیزان خان دا مسئلہ دیکھیں چک چکا جو کاروائی ڈر <Marvel> آٹر یہ تو کو نہیںری حکومت امریکہ برطانیہ بیٹھا چلیں گے کوئی حکومت نہیں سچی دسایتا ہے حلال حال بیٹھے وہ خیر خیر خیر ہوں گا توجہ ہے وہ کہاں کسی نے شریف نہیں کر سکتے ان نوکری چلنی ساڈا آڈر ان ملازمت ساڈا آڈر چلنا اصل آڈر کرنا سارے کمروسمنج بھائی مطلب میں اور دیکھو میرے آیت نمبر بولو تو مدین کی دوسری سورج وہ نمسکارم یہاں وڈیریا شکارا منع کیا گیا ہوں ہفتے والے دن مالک جہاں چان لینا سی بچیاں بہتری کٹیاں کرکار نہیں کرتے فسا کے رکھ لینا کسی جان جوگیا جان جوگیاں نہ مار دیں پھر پڑ لگ پڑ لگ پڑ لا پڑ لگ اللہ اللہ بد بدری سارا اگوں کی فرما ل پی پڑھ کے مناف کرتے ہیں سارے یعنی اللہ۔ فجعل علاها وما وما اللہ فرماندہ سا جانو باندر بنایا جڑے دوسرے لوگ شریف لو لو نہیں اور بعد چون والوں واسطے عبرت رایا سبق یاد رکھو گے مول ہے میں پوچھنا وا تلی پتا بولو مرے سنائی جا اللہ نے اپنے باب کو چاریا باب بہو نے صاحب سنایا پرانے محسوس ہونا دیا پتا لگے چھڑا مالو اویا کنا لاندیاں کتے لاندے کرپت علانیاں دے سنوا مسلماناں دے رحم دے پھل دے مسلماناں کوئی کرے میرے نشی حق حق کرنا فرز اللہ نعرہ رسالا اللہ اکبر رسالا اللہ اکبر جو ہے بولو مطلب جیسے جیسے اور سورج گیڑی بت گیڑی بت گیڑی مائیدا جو ہے ان سن سن سن سن سات سات سات سات سات ماسٹر پروفیسر منافع اپنے آم مسئلہ ہی ایسا بنیا کہ میرے گلے سامنے آ اللہ پاک مالا ہے مرے توجو ہے سونے کتاب میری میں آیا مصر بھی پچی لاک میرے خیال وہ پوسٹ کے ذریعے کسٹم کر دیتا کسٹم والے وہ مر لا کے دینٹس میں فیری سے پڑھتا میں پڑھ لی ہے تصدیق کرتا ہوں کتنا میں پوچھنا کتاب کے نام لکھے نام پڑھدا پتہ لگ جائے کہ اس کتاب ہے تر پیو پوپر رل پا پڑھی میں میرے سامنے ان کتابوں کے صحیح نام پڑھ لو لگ کتاب ل لیا قرآن قرآن, قرآن, قرآن, قرآن قرآن یہارا خلاف لسٹ پڑھ لینی کوئی فطرہ انگیز مباد نہیں چورو چور یہاں ہماری طاقت سے بچت سے ہم طاقت لیکن ہماری زبان اور حق کے بیاں آگے خدا کی کچہری سے مطلب وہ تل گیا کوئی گل جھوٹ بولیا کر मैं मुख्तले करा इन्हें सारा ही झूठ बोलिया मेरे को जिन्नी किताबा ने भरिया ने योग ने सारा के खिलाफ बोलन फिर अगली गलत کزاب فتوا رضیا مدن رضویہ نسارا اور انتیا کو رکھ کے بیٹھا تیرے واسطے اون تیرا استاد سین نام لکھا لکھا لکھا اللہ سورت اللہ پڑھ کے مسلمانوں کے سامنے مسفا بھی ابو غیناں نو تھما او کتبیو الکتمونین من اللہ الا ان نصر بالله لوکو اے کتبیو ایہی گل تانوں پیڑی لگدی ہے کہ رسالہ نو مننے او بولو منے جی لکتا لکتا جو تبدیل ہو बुरे बहुत یہ قرآن اسلے کی گل کر رہا ہے جسے سکول نہیں سنا بابو چمتگار فاسک محلہ برے ôlè, بنا دیتے باندر بڑا دلیو اس گیان راکان دو وہ کمینیو وہ لنجیو وہ شریف بدماشو ایشپان دو ایشپان دو اندار ایشپان دو اندار ایشپان دو اندار یوں تاکر اس جو مرضی آپ تو سی اسلام جیانا پہ اللہ فرم کئی یہ ایسا باندر بنایا کئی بنایا میو اپنی پوجا پاٹ کرنے والے <سؤال> اور ناروفیہ استنا مفتی محمد بن رہے ہیں ہم لوگ بولو, آب بولو. بھتا اخرہ جو بلے ہیں کچرے سے جدی کے باہر کا جتنے ہاتھ رکھا ہو گیا بال <سؤال> بال <سؤال> ہوتا <سؤال> ہے مارا جناب نے اکبال اللہ یہ سیلاب بولنے میں پہلے ہوں سارے یا قرآن کے بچے بیان نہیں رہے گا ہاں جی سارا کچھ ہو جائے گا جی لڑتی اویڑ سے پی سب کچھ جڑیا ہوا ہے زبان سے بہانا جنگ کے میں پوچھنا لانسی وہ دفو دفو دسو یہ انگریزیاں کی دفات دے قانون رکھ والے ہوسان قرآن قانون دی کتاب میرے سامنے رکھو بوڈے تو سامنے یہ دسو خدا دی گستاخی کا تو خیر قانون بنایا گی ہے خدا کی گستاخی بیٹھا جلال پور جٹان ضلع گجرات دے علاقے ایک بندے خدا پاگلو گال کھڑی नाल, नाल संगी पर्चा इतफाब कहा, मुझे ये तो तो बताओ, इस, इस पर तो नहीं लगती बोलन पोतरा बोल कोई मरन लगा मरे हजार मेबर Allah. بے کو سارے گسدا کے اسلام بنا बें बें, बें बना। बना। बें, बें। आले सारे नहीं, दे अंदर फे कौ اور نا کو محفوظ ہو جان پلی ختم ہو جائے رکھنے कुत्ती पुत्रा परचे बना कहता छोड़ तो लानत पावे तो ते तो नाल पे जुश्ता है ही किसी को राजा बटन नाम सुने होने क्योंकि जेड़ा बड़ा कुत्ते पुत्र हरा दया सरदार हों उस भेण चुढ़ چمکار چپ کراسے پکڑ کر ہاں جو مرضی یعنی حالانکہ وہ کیا فوٹو لچ میں کو پتہ نہیں لگتا افسر پکے پوچھو سو میرے تارا مائکیا کم سوچا سر جلدیشتی جے جڑی تو علی برائی کرو جناب کو ٹھیک واجائے تو کھل گئی 23 سے بیچارے نہیں ماری ہے یہ ستے کم نہ اٹھیا جو تاریخ تھی یہ تا کھل گئی تے جے برائی بیان سیے دتا بھی کھلنے ہن کیا کرا وہ جلد نہ لا کھڑے سارا نا تُسا شریف جلدی نالاتے نا تُسا مر%, مر تُسرا بکری بھینج جوڑنے سا لو جڑی ساری سا ملتے باہر آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! بے شمار! بے شمار! بے شمار! بلانت پوے جنسیہیں نے سے جنسیہیں پڑا ملالے دیتے مطلب کیا تعلیم آنکھوں نچتی پی جرم چاہنا جمی پویے <tunline> <tunline> <withdraw personally> <tunline> <tunline> <tunline> <tunline> <tunline> اخلاق نچڑ سوتاو ہجام خلاک سارے خلا ماں کا پترا ملا تارے کسی کرنا سورج دور کیا کرنا مندے بیٹا کٹے ہے یہی ہے وہ مندے کٹے والی بادت کہنے والی بادت یہی پا مراد خلاف پرچا دراد بس در چاہ جگی ہوے چنگا تقریر بچے یشوٹ یشوٹ اللہ اکبر داد کشمیر کی شان سلام سلام کا مانگ رہے ہمارا خانہ ہمارا حاجنہ اور یہ رکھنا ہے یشوٹ یشوٹ اللہ اکبر بادشاہ ہے بھائی یشوٹ یشوٹ جی جی جی جی جی جی واہ اگر لوگ عزت اور اخلاقہ بیٹھا پاس ہاتھ کھڑا کر کر تصا رہا جلال, جلال پور, پور پیرے اتنا دنیا بیٹھی ہاتھ ہاتھے پر پتہ لگے سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا میںلنٹا کرے گا میں لاہور ون انتظار کرے گا پاس ہے کوئی مہلا کوئی مسلم کوئی تیل کوئی سکالر کوئی ڈاکٹر کوئی ماسٹر کوئی سور کا پر دے والا کھلوتا ہے آپ میں گستاف تھا میں قرآن ہاں آپ میں آپ میں شہر کا دشمنا مسلمان آلکھمانا تمام اور یاد آلکھانا میں نارا با میرا یاد کریں نہیں فلانا ختم نہیں کرتا فلانا چران ہے چاند لانس کو بھی خدا دی تو مدد کراستے پڑ نوکری واسطے پڑ جاتی ہے والا نا تقریبا اگر مکتی بدلا ہمیں کس کی ساتھ مدر جا سامنے اللہ بجل اور اس کٹی میں کیا پڑھو جس وقت خطرہ ہو وہ دوسری نماز زائد بھی سے جیسے اساں بیٹھے ہیں اور اتنے بندے کو ہلو بھی جا کے تھلو بھی کتنا نماز پڑھ سکتا اس کا شرع کا حکم ہے نماز گٹھے پڑھنی ہے یہ باہر شریعت میں لکھا ہے حاج تھا بڑے بڑے تھا دوシャレ سالا سالا دو میدان تقریران ان کو بہترین صاف ستھرا کر لیں یہ رسالہ دشا کے چھٹے ندوسی ایک ایک قرارداد مقاصد پر تفسیرا دوجیہ ہمارے خلفاء کی طرف سے شراب نوشی کیاتی تھا کتنے بھی ہے رسالہ 500 روپے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العالع مصطفیٰ